بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرز ہمارا سفر کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے جاری ہے اور آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 42 مکمل کریں گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ لیکچرز میں اور آج کے لیکچرز میں ہمارا موضوع جو ہے وہ کنزیومر بینکنگ کے وہ پروڈکٹس ہیں جو خاص طور میں پاکستان میں بینکس آفر کر رہے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ مارگیجز کی بات کی آٹو لونز کی بات کی اور پچھلے لیکچرز میں ہمارا موضوع جو سٹارٹ ہوا تھا وہ کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے تھا اور ہم نے کریڈٹ کارڈ کے پروڈینشیل ریگولیشن اسٹیٹ بینک کے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے آج ہم اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ اور چیزیں خاص طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آپریشنل گائڈ لائنس کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے بینکس اور ڈی ایف آئی کے لیے جو انہوں نے ایک طرح سے ایشو کی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے سیلینٹ فیچرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے آئیے ہم تھوڑا سا پچھلے لیکچر کا ایک ریکیپ لے لیں جس میں ہم نے بات شروع کی تھی پاکستان میں آٹو لونز کے حوالے سے اور ہم نے آٹو انڈسٹری کی بات کی تھی آٹو انڈسٹری پاکستان میں ایک اہم سیگمنٹ ہے پاکستان کی اکانومی میں اس کی ایک اہمیت ہے جی ڈی پی کنٹریبیوشن کے حوالے سے لوگوں کو امپلائمنٹ دینے کے حوالے سے اور ایک طرح سے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں جو اس کا کنٹریبیوشن ہے وہ سارے فیکٹرز ہیں جو اس آٹو انڈسٹری کو آٹو انڈسٹری کے سیگمنٹ کو اہم بنا دیتے ہیں اور ظاہر ہے جب ایک بینک ایک پروڈکٹ لانچ کرتا ہے آٹو لون کا تو اس میں اس انڈسٹری کے ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرنا سمجھنا ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ جو پالیسیز بنتی ہیں جو پروسیجرس ڈیوائز ہوتے ہیں وہ یہ ڈائنامکس اس کے اندر فیکٹر ان ہوتے ہیں اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح کی پلیئرس جو ہوتے ہیں اس انڈسٹری خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جو کہ ایک طرح سے آٹو مینوفیکچررز ہیں آتھورائز ڈیلرز ہیں آٹو ڈیلرز ہیں آٹو پاٹ مینوفیکچررز ہیں اس کے ڈیلرز ہیں اسی طرح اس میں گیراجز ہیں اور جو سارا ایک سسٹم ہے سیٹ اپ ہے اور انشورنس کمپنیز ہیں تو ان ساری چیزوں سے ان ساری کی پلیئر سے جو ان کی ایک طرح سے پالیسیز ہیں جو ان کے ایکشنز ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں وہ ایک اپنی ان کی ڈائنامکس ہے اور ایک بینک کو جو ایک پروڈکٹ آفر کر رہا ہے آٹو لون کا اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی پلیئرز کی پالیسیز کو ان کی اپروچز کو ان کے ایکشنز کو انڈرسٹینڈ کرے تاکہ اس کو اپنے پالیسیز بنانے میں پروڈکٹ ڈیولپ کرنے میں ایک طرح سے اس کی مدد ملے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر آپ کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں جو اس وقت ایک سناریو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو اس وقت انسٹال کیپیسٹی ہے اینوول uh, جو ہے جو آٹو مینوفیکچرز کی وہ ڈیڑھ لاکھ اینوول سے زیادہ ہے لیکن اس جو اس کی پروڈکشن ہے وہ صرف اراؤنڈ ففٹی فائیو کے قریب ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا بہت بڑا گیپ ہے اور یہ گیپ انفارچونیٹلی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان میں آن ایوریج اگر ایک ہزار سی سی کی گاڑی کی بات کرتے ہیں تو اس کی پرائسز آر آن دا ہائر سائیڈ تو یہ وہ فیکٹرز ہیں یہ وہ ایک طرح سے چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے آٹو لونز کے حوالے سے سٹیٹ بینک کے جو پروڈنشلز ریگولیشن کی بات کی اس میں اسٹیٹ بینک پہلے انسسٹ کرتا ہے سب سے پہلے امفسائز کرتا ہے کہ آپ کو بینکس کو ڈی آئی فائی کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ آٹو لون جو دیا جا رہا ہے وہ انڈیویژلس کے لیے ہے اور ساتھ ساتھ اس کا مقصد صرف ان کے پرسنل یوز کا ہے اس کے اندر کوئی کمرشل یا انڈسٹریل ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد یہ سات سال سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا اسٹیٹ بینک نے ایک طرح سے اس میں کیپ لگا دی ہے اور اس کے بعد اس میں اسٹیٹ بینک نے خاص طور پہ جو ذکر کیا ہے وہ ہے ڈیلیکوئنٹ ڈیلنکوئنٹ کے حوالے سے وہ کسٹمرس جو پیمنٹ میں ڈلے کرتے ہیں اور پھر ان کا بینک کے ساتھ ڈسپیوٹ شروع ہوتا ہے تو گاڑیوں کی ریپوزیشن کیونکہ یہ ایک آپ کو پتا ہے یہ ایک موبائل ایسٹ ہے جس کی لیے ضروری ہے کہ ریپوزیشن کے پروسیس کو جس کے اندر کافی پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے کہ اس کے اندر بڑی پرابلمز آتی ہیں اور اس کے اندر بڑے ایک طرح سے ابیوزز ہوتے ہیں اس کے بعد اسٹیٹ بینک اس میں یہ سیکورٹی کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ اٹ شوڈ بی ہائی پاپوکیٹڈ ان دی نیم آف دا بینک اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی انشورنس کی بھی بات ہے کہ اس کا فل کمپریہنسو انشورنس کوریج ہونا چاہیے اس کے بعد اسٹیٹ بینک اس میں بات یہ کرتا ہے کہ جو اگر پرانی گاڑیوں کو فائنینسنگ کرنی ہے تو وہ پرانی گاڑیاں پانچ سال سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد اس میں اسٹیٹ بینک نے ڈیلرس نیٹ ورک کی بات کی ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکس ایک پراپر ارینجمنٹ کریں ان کا ایک طرح سے لسٹ ہونی چاہیے جو کہ ان کے رجسٹرڈ ڈیلرز ہونے چاہئیں تاکہ اس میں کوئی ان ایتھیکل پریکٹسز کو فروغ نہ ملے اور بینک اس سلسلے میں کیئر کریں تو یہ ساری چیزیں تھیں اور اس کے بعد میں اس میں پروویژنگ کی بات ہوئی کہ اگر ون ایٹی ڈیز سے زیادہ کا اس کے اندر وہ ہے تو وہ لاس میں چلا جاتا ہے تو یہ ایک طرح سے فوڈینشیل ریگولیشن آٹو لونس کے حوالے سے پھر ہم نے آپ کو کچھ اسپیسیفک آٹو لون پروڈکٹ کی بات کی جس میں جو بینک اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے فیچرز جو ہیں وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ڈفرنسیشن نہیں ہوتی اور جس طرح ہم نے مورگیجز میں بات کی تھیں اس میں بینکوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ویل ڈیفائنڈ پالیسیز اور پروسیجرز ہونے چاہیے کہ کس طرح پروڈکٹس کے فیچرز ہونے چاہیے کہ انہوں نے مارکیٹ کتنا چارج کرنا ہے انکم ایسٹیمیشن کس طرح کرنی ہے اور جو ایلیجبلٹی ہے کسٹمرز کی ان کو کس طرح ڈٹرمن کرنا ہے اس کے بعد اس میں اپروول پروسیس اسی طرح ہے جس طرح مارگیجز کا ہوتا ہے سارے پیرامیٹرز کو ایک طرح سے آپ نے فالو کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں ڈسبرسمنٹ بھی کیٹ کے حوالے سے ہوگی کہ کیٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ جب سارے فارمیلٹیز پوری ہو جائیں تو وہ ڈسبرسمنٹ کریں اس کے بعد اس میں جو اور چیزیں بتائی گئیں مختلف فیچرس کی ہیں جو ذرا ڈفرینشیٹ کرتی ہیں کہ بینک انسینٹیو دیتے ہیں اپنے کسٹمرز کو کہ وہ فری انشورنس کر دیتے ہیں یا فری ٹریکر سروس دے دیتے ہیں یا وہ ایک ماریٹوریم دے دیتے ہیں عید کے موقع پر وہ انسٹالمنٹ کی چھوٹ دے دیتے ہیں ڈیفر کر دیتے ہیں تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو اس کے اندر آتے ہیں پھر ہم نے یہ دیکھا ہم نے کرنٹ جو انڈسٹری کی سیچویشن ہے بینکوں نے جو ایک سروے کیا ہے وہ چیز بھی سامنے آئی کہ اس وقت لوگوں کا اسپینڈنگ پیٹرن ڈفرنٹ ہو گیا ہے اور دیکھا یہ گیا ہے کہ نئی آٹو لونز کی اپلیکیشن نہیں آ رہی بلکہ اس کی ریٹائرمنٹ ری پیمنٹ از آن دا انکریز یہ چیز اس چیز کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ جو انویسٹرز ہیں ان کے پاس ایک سورس ہے انویسٹمنٹ کا اور وہ لوگ جو ایک ہزار سی سی سے زیادہ کی گاڑیاں ایک طرح سے جو اس کو فائنانس کر رہے ہیں انویسٹ کر رہے ہیں ان کے نزدیک اس کے اندر ایک طرح سے ریٹرن ہے تو یہ چیز بھی اس آسپیکٹ کو ان اے نگیٹ کرتی ہے کہ پاکستان میں ٹرانسپورٹیشن کا جو ایریا ہے جو عام پبلک ہے جو جنرل پبلک ہے ان کو اگر آپ نے ایک سے بینکوں کے پوائنٹ آف سے اٹینڈ کرنا ہے ان کے ایشوز کو ان کی ریکوائرمنٹس کو ان کی نیڈس کو ایڈریس کرنا ہے تو اس ایریا کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی پالیسیز اس حوالے سے کہ آؤٹ سائڈ دا بینکنگ سیکٹر جو لوکیلٹی اویلیبل ہے اس کو کس طرح ود بینکنگ سیکٹر اس چیز کو انکریج کیا جائے کہ بینک آٹو کے پروڈکٹس وہ ایک بہتر ریٹس پہ کمپیٹیو ریٹس پہ اور اس حوالے سے کہ جو لوگوں کو سوٹ کریں ان کی ریکوائرمنٹس کو تاکہ جو ہمارے یہاں ہاؤزنگ کے ساتھ ساتھ ایک ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو سکے تو یہ ایک ان اے وے ایک بہت سمرائزڈ فارم میں ہم نے آٹو لون کے حوالے سے انڈسٹری کی پروڈینشیل ریگولیشنز کی اور اسپیسیفک ہم نے پروڈکٹس کی بات کی اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ جو چیز آخری لیکچر میں شیئر کی تھی وہ ہم نے کریڈٹ کارڈ یہ بھی ایک طرح سے پروڈکٹ ہے جو پاکستان میں بینکس آفر کرتے ہیں اور کسی بھی کنزیومر بینکنگ کا جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ مینیو ہوتا ہے اس کا یہ اہم حصہ ہوتا ہے یہ ایک سروس ہے پیمنٹ سروس ہے چاہے وہ کریڈٹ کارڈ ہو ڈیبٹ کارڈ ہو یا چارج کارڈ ہو اس میں ہم نے سب سے پہلے ایز یوزول اسٹیٹ بینک کی پروڈینشیل ریگولیشن کی بات کی اور پروڈینشیل ریگولیشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں اسٹیٹ بینک پھر انسسٹ کرتا ہے کہ کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے کسٹمر کے انٹرسٹ کو آپ نے نظر رکھنا ہے کہ جب آپ ان کو کریڈٹ کارڈ ایک طرح سے ڈلیور کرتے ہیں تو اس میں ایک سیکیورٹی کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے پن کوڈ کے والے سے بات ہوئی پھر اس میں اسٹیٹ بینک جو انسسٹ کرتا ہے کہ آپ جب چارجز لیں گے خاص طور پر انشورنس کا جو کوریج ہے جو پریمیم ہے وہ آپ نے اسپیسیفک اجازت کے بغیر آپ نے کسٹمر کو چارج نہیں کرنا پھر اس میں اس ریگولیشن میں سٹیٹ بینک نے میکسیمم لمٹ کی بات کی جو کہ پانچ لاکھ کی ہے عام حالات میں آپ پانچ لاکھ سے زیادہ کسٹمر کو کریڈٹ کارڈ میں لیمٹ نہیں دے سکتے لیکن ایک جھوٹ ہے اس میں کہ آپ پانچ سال پانچ لاکھ سے لے کر ٹوین ٹو ملین تک بیس لاکھ تک جا سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ آپ کے وہ کسٹمر جس کو بینک پرائم کسٹمرس کہتے ہیں یا ایک طرح سے پریفرڈ کسٹمرس کہتے ہیں ان کی لسٹ ہونی چاہیے اور پراپر پیرامیٹرز ہونے چاہیے اور ویل ڈیفائنڈ پالیسیز ہونی چاہیے کہ یہ جو ہیں کیوں ان کو پانچ لاکھ سے زیادہ کی فیسلٹی دی جا رہی ہے تو اس طرح یہ جو چیزیں ہیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں اسٹیٹ بینک کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے بھی اسپیسیفک ہے اور اس کی ایک طرح سے جو ریگولیشنز ہیں وہ ان کی کوشش یہ جی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ابیوزز اس کے اندر کسی قسم کی اور مال پریکٹیسز نہ آئیں کیونکہ اس میں بینکس کے ساتھ ساتھ کسٹمر کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے آٹو لون میں بات کی ایک مرچنٹس کا بھی بہت عمل دخل ہے مرچنٹس کمیونٹی بھی ایک وہ کمیونٹی ہے ان کے ریلیشن شپ کے ساتھ جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ بھی اہمیت کی حامل ہے تو ان سب کے بیک گراؤنڈ میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جب یہ بات کرتا ہے پروڈینشیل ریگولیشن اور کریڈٹ کارڈ تو اس کے بعد انہوں نے خاص طور پہ اب ایک اسپیسیفک گائڈ لائنس ایشو کی ہیں آپریشنز کے حوالے سے اس گائڈ لائنز کی اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بریفلی پچھلے لیکچر میں بتایا تھا اور ہم نے اس کا پہلا ایک طرح سے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا آئیے اب ہم تھوڑی تفصیل کے ساتھ ان گائڈ لائنس کو دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گائڈ لائنز میں پہلا آئٹم جو ہے وہ مارکیٹنگ کے حوالے سے ہے دوسرا جو وہ ہے اپلیکیشن پروسیس کے حوالے سے ہے تیسرا انفارمیشن کے حوالے سے ہے چوتھے میں بلنگ کی بات کی گئی ہے پانچویں میں کلیکشن اور ریکوری ٹھٹا جو ہے ایک طرح سے کمپلینٹ ریزولیوشن اور ساتما جو ہے وہ مرچنٹ ریلیشن شپ پروسیس ہے اس کا ہم نے پہلے جو مارکیٹنگ کا ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو پاکستان بینکرز ایسوسی ایشن ہے اور اسٹیٹ بینک ہے انہوں نے ایک طرح سے کوڈ آف کنڈکٹ ڈیولپ کیا ہے جوائنٹلی تو بینکوں کو چاہیے کہ کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے اس کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کریں اور اس میں جو پیرامیٹرز اس میں جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اس کو دیکھیں تاکہ سارے بینکوں کے لیے بینکس اور ڈی ایف آئی کے لیے ایک لیول پلئنگ فیلڈ ہو یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ لیول پلئنگ فیلڈ پرووائڈ کی جائے اس کے بعد اس کے اندر جو اور آسپیکٹ ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے وہ سٹیٹ بینک ایڈوائز کرتا ہے کہ اس میں آپ نے ایگریسو مارکیٹنگ ہارڈ سیلنگ نہیں کرنی یہ کانسیپٹ وہ ہے کہ آپ نے جو کسٹمرس کو اپروچ کرنا ہے آپ کی اپروچ وہ پروڈکٹ پش کے حوالے سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنا پروڈکٹ صرف سیل ہی نہیں کرنا بلکہ آپ نے کسٹمر کی کنوینینس کو کسٹمر کی نیٹس کو ان کو مد نظر رکھنا ہے تو اس کے اندر جو کانسیپٹ اسٹیٹ بینک نے ایڈوائز کیا ہے وہ ڈونٹ کال لسٹ کے حوالے سے ہے ڈونٹ کال لسٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر بینکوں کے پاس ایک پراپر لسٹ ہونی چاہیے جس کے اندر وہ کسٹمر جو ایگزٹنگ ہیں یا جو پروسپیکٹو کسٹمرز ہیں ان کی لسٹ جو کہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے یا کوئی اور پرموشن کے حوالے سے بینک کی اسٹاف ان کی مارکیٹنگ ٹیم اپروچ کرے تو اس لیے ضروری ہے کہ اس ڈونٹ کال لسٹ کو پراپرلی مینٹین کیا جائے اس کے بعد جو ایک اور چیز اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ جب آپ مارکیٹنگ کال کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پراپرلی انٹروڈکشن کرنی چاہیے کہ آپ جس بینک کے بہاف پہ آپ ریپرزینٹ جس کو کر رہے ہیں اپنی آئیڈینٹیفیکیشن دیں اپنا آفیشیل اسٹیٹس بتائیں تاکہ پروسپیکٹیو کسٹمرس کو پروسپیکٹیو کارڈ ہولڈرس کو یہ پتہ چلے کہ وہ ایک جینوون آدمی کے ساتھ جینوئن آفیشیل کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اس کے اندر جو ایک اور چیز ہے انہیں اسٹاف کو مارکیٹنگ کے سیل کو پراپرلی ٹرینڈ کرنا چاہیے اویئرنیس جنریٹ کرنی چاہیے اور وہ جو ایک طرح سے اپروچز ہیں وہ جو ٹیکٹس ہیں جس کو ہم پروفیشنل کہتے ہیں تاکہ کسٹمر کو ہراس نہ کریں کسٹمر کے ساتھ ایک طرح سے وہ یہ ٹریننگ اویئرنیس ضروری ہے اس کے بعد ایک اور چیز جو آتی ہے وہ ہے فالس کلیم کے حوالے سے اسٹیٹ بینک اسپیکٹ کرتا ہے کہ بینک کا اسٹاف مارکیٹنگ اسٹاف کوئی ایسا کلیم نہ کرے جو وہ بعد میں اس قسم کی پرومسز نہ کرے جو بعد میں ڈلیور نہ ہو سکے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب یہ دیکھا گیا ہے کہ جب لوگوں کو مارکیٹنگ ٹیم کو ٹارگیٹس ملتے ہیں کہ ایکس نمبر آف کارڈس اور اے گون پیریڈ انہوں نے ایک طرح سے سیل کرنے ہیں تو وہ سارے ایک طرح سے جو پیرامیٹرز ہیں یہ جو گائڈ لائنز ہیں ان کو ایک طرح سے انفارچونیٹلی فارگو کر کے وہ اپنے ٹارگٹ کے اس میں اگریسو سیلنگ کرتے ہیں فالس پرومسز کرتے ہیں جو الٹیمیٹلی جب ڈسکور ہوتا ہے تو کسٹمر ظاہر ہے انکنوینئنس ہوتا ہے اور یہ ریلیشن شپ کے اندر ایک طرح سے اسٹینڈ ریلیشن شپ ہو جاتی ہے اور جب ہم فالس پرومسز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ بینک جو چیز ڈلیور کر سکتا ہے جو کسٹمر کو دے سکتا ہے اس کا ایک طرح سے پرومیس کرے اس لیے کہ اگر آپ نے اوور پرومیس کیا ہے آپ نے وہ چیز پرومیس کی ہے یا وہ چیز آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ جو ڈلیور نہیں کر سکتے تو یہ چیز خرابی پیدا کرتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بینکس جو ہے پراپر آن اے کوارٹرلی بیسس اپنا مارکیٹنگ اسٹاف کی ایک طرح سے سرپرائز چیکنگ کریں وہ جا کے دیکھیں کہ کیا ان کا مارکیٹنگ اور سیلس کا اسٹاف ان پیرامیٹرس کو فالو کر رہا ہے یا نہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ کیا وہ جو ڈونٹ کال لسٹ کی جو بات کی گئی تھی کیا اس کو بھی فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنی ٹارگیٹ میٹ کرنے کی وجہ سے اپنے ان ڈونٹ کال لسٹ کے کسٹمر کو بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں تو یہ چیزیں وہ ہیں جس کے لیے ضروری ہے کہ بینکس جو ہیں وجیلنٹ ہونے چاہیے اور یہ مارکیٹنگ کے آسپیکٹ کو اسٹیٹ بینک نے اس لیے ایمفسائز کیا ہے اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ میں اور باہر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اس پرٹیکولر آسپیکٹ کے اندر ابیوز بہت ہوتے ہیں اس کے اندر مال پریکٹسز بہت ہوتی ہیں اور کسٹمر کو انکنوینئنس ہوتی ہے اور دیکھا گیا ہے کہ اس مارکیٹنگ اپروچ کو اگر آپ بیلنس طریقے سے نہیں کریں گے تو وہ جو کریڈٹ کارڈ کا جو آپریشن ہے کریڈٹ کارڈ کا جو پروڈکٹ ہے جو اس کی ایک طرح سے فادیت ہے جو اس کی افیکٹونیس ہے ایک طرح سے وہ, وہ اس کے اندر ایک طرح سے کمی پیدا آ جاتی گیپ آ جاتا اس کے اندر تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ مارکیٹنگ کے آسپیکٹ کو بینکس اور ڈی ایف آئیز آپریٹنگ ان پاکستان شوڈ بی فالوئنگ دیز گائڈ لائنس فرام اسٹیٹ بینک پاکستان اس کے بعد آئیے ہم دوسرا آسپیکٹ دیکھتے ہیں جو کہ اپلیکیشن پروسیس کے حوالے سے ہے یہ وہ ایریا ہے جو انیشلی اگر بینک کا سٹاف بینک کی سیلز ٹیم مارکیٹنگ ٹیم سکسیسفل ہو جاتی ہے کسی کسٹمر کو ایک طرح سے کنونس کرنے میں کہ وہ کریڈٹ کارڈ لینا چاہتا ہے وہ کریڈٹ کارڈ کی فیسلٹی اویل کرنا چاہتا ہے تو اس سے جو ایپلیکیشن فارم بھرایا جاتا ہے اس کے اندر پھر جو ڈیٹیلز لی جاتی ہے اس کے اندر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں وہ پھر بہت اہمیت کی حامل ہو جاتی ہیں اس لیے کہ یہ ایک بیس ڈاکومنٹ ہوتا ہے دس از اے سارٹ آف کانٹریکٹ بٹوین دا کسٹمر اینڈ دا بینک فار دا ایشوئنس آف دا کارڈ اور الٹیمیٹلی اس کے حوالے سے جو رائبلٹیز ہیں جو رائٹس ہیں وہ ڈٹرمن ہوتے ہیں تو یہ جو اپلیکیشن فارم ہے یہ پروپرلی فیلڈ ان ہونا چاہیے کسٹمر کا سائن ہونا چاہیے تاکہ کسٹمر کی طرف سے ایک طرح سے یہ انڈیکیشن ہو کہ ہی اور شی وانٹس ٹو اینٹر ان ایگریمنٹ ود دا بینک آن the basis of the information provided in that particular application form اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بینکس جن کے کوئی پرائم کسٹمرز ہوتے ہیں جن کے کوئی پریفرڈ کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو وہ پری ایمبوسڈ کارڈ ایشو کر دیتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کسٹمرس کی ریکوائرمنٹ ان کے نیٹ ورک اس قسم کی ہے کہ وہ اس کریڈٹ کو ایک طرح سے پریفر کریں گے لیکن یہاں پر بھی یہ کنڈیشن ہے کہ جب وہ پری ایمبوسڈ کارڈ کسٹمر کو دیا جاتا ہے تو اس کی ایکٹیویشن سے پہلے ضرورت ہے کہ وہ جو اپلیکیشن فارم ہے وہ پراپرلی فلڈ ان اور سائن کسٹمر سے لے لینا چاہیے کیونکہ کسی بھی صورت میں کریڈٹ کارڈ کی ایشوئنس بغیر کسٹمر کی ریکویسٹ کے اس کی اپلیکیشن کے اس کے سگنیچر کے اس کی کے آترائزیشن کے آپ نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ بیس ڈاکومنٹ جیسے آپ کو کہا یہ الٹیمیٹلی رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کو ڈٹرمن کرتا ہے اسی ایک طرح سے ایپلیکیشن پروسیس میں جو اگلا اسٹیپ ہے وہ ہے اس سوالے سے کہ انفارمیشن ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں وہ اتنی سمپل ہونی چاہیے وہ انگلش کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی ہونی چاہیے تاکہ کسٹمر کو پتہ چلے کہ وہ جو کریڈٹ کارڈ لے رہا ہے اس کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے دیکھا یہ گیا ہے پریکٹیکلی کسٹمرس ٹرمز اینڈ کنڈیشن کچھ اتنی زیادہ ہوتی ہیں اتنی وہ کمپلیکیٹ ہوتی ہیں اتنی کامپلیکس ہوتی ہیں کہ وہ اس کو پڑھنے کی زحمت گوارہ نہیں کرتے اور ساتھ ساتھ یہ بھی انفارچونیٹلی دیکھا گیا ہے کہ جو بینک کا کنسرن اسٹاف ہے وہ بھی کسٹمر کو اس حوالے سے ایجوکیٹ نہیں کرتا کہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی امپلیکیشن کیا ہے اس میں جو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ضرورت کسٹمر کو بتایا جائے کہ یہ جو کریڈٹ کارڈ کی اپلیکیشن کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اس میں ایک تو پروسیجر کی بات ہوتی ہے اس میں رسک کی بات ہوتی ہے کسٹمر کے حوالے سے رائٹس اینڈ کی بات ہوتی ہے جو تھرڈ پارٹی ان کیس آف لاس اور اسٹولن کارڈ جو چیز ہوتی ہیں اس میں کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اس میں دوسری ٹرمز اینڈ کنڈیشن چارجز کے حوالے سے ہوتی ہیں اور اس کے اندر ایک طرح سے جو آپ کا ریزولوشن ہوتا ہے کمپلین کا اس کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کامپریہسو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکوں کو نارملی اس کو فارمیلٹی کے طور پہ لیتے ہیں اس کو اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے تو اس کو بھی ایک طرح سے دیکھنا چاہیے اسی اپلیکیشن فارم میں اسٹیٹ بینک انسسٹ کرتا ہے ایڈوائز کرتا ہے ایمفسائز کرتا ہے کہ کوئی ایسے کلازیز نہیں ہونے چاہیے جو کسٹمر کے رائٹ کو کرٹیل کریں کوئی ایسا ہڈن کلوز جسے کہتے ہیں فائن پرنٹ نہیں ہونا چاہیے جو الٹیمیٹلی کل کو ڈسکور ہو کہ اس کی وجہ سے کسٹمر کے جو اسپیسیفک رائٹس ہیں وہ کرٹیل ہو رہے ہیں یا سپریس ہو رہے ہیں تو اس چیز کی اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس گائڈ لائنس میں پابندی لگائی گئی ہے اس میں ہونی چاہیے اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے اس پروسیس میں جو اپلیکیشن کا پروسیس ہے کہ آپ نے کسٹمر کی جو انفارمیشن لی گئی ہے اس کو پراپر طریقے سے ویریفائی کرنا ہے جس طرح آپ نے مورگیجز کے کیس میں کیا تھا آٹو لون کے کیس میں کیا تھا یہاں بھی آپ نے وہی پیرامیٹرز وہی طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ کسٹمرس کی پروفائل کو کسٹمر کی انفارمیشن کو اس کی ڈیٹیل کو آپ ویریفائی کریں اور اس میں خاص طور پہ وہ جو نادرا کا جو ایک طرح سے ڈیٹا ہے اس میں آپ جب سی این سی کی ویریفیکیشن کرتے ہیں اس حوالے سے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کسٹمر نے جو انفارمیشن پرووائڈ کی ہے وہ ایکوریٹ ہے وہ کرنٹ ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی اور کوئی ایسی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے اس کے بعد جو ایک اور ایلیمنٹ اسی پروسیس میں آتا ہے وہ ہے رسک کا آپ نے رسک کے حوالے سے وہی ایک طرح سے آپ نے وہ چیز کرنی ہے کہ جو دوسرے آپ پروڈکٹس کے حوالے سے فائنینسنگ میں کرتے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک کے کنزیومر فائنینسنگ کے حوالے سے جو رسک کے پیرامیٹرز ہیں جو رسک مینجمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں آپ نے ان کو بھی کرنا ہے کہنے کو یہ ایک انڈیویجول کو کارڈ دینا ہے اور اس میں چھوٹا میں اماؤنٹ مال ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کو ایک ہالسٹک ویو لیتے ہیں جب اس کو میکرو ویو لیتے ہیں تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ آپ کا اوور آل رسک پروفائل کریڈٹ کارڈ کسٹمر کے حوالے سے کیا ہے اس اس میں رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو بھی اتنی اہمیت حاصل ہے اور ہم جب رسک اسسمنٹ کی بات کرتے ہیں رسک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو اور چیز سامنے آتی ہے اور جو بینکوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے وہ یہ دیکھنا ہے آپ نے کسٹمر کے حوالے سے کہ کریڈٹ کارڈ کا جو اسپینڈنگ پیٹرن ہے وہ ایک ایسی ٹرانزیکشن جو آؤٹ آف ایک طرح سے نارمل ہوں تو اس کو مانیٹرنگ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان کے میں اور یہ انفارچونیٹلی دیکھا گیا ہے کریڈٹ کارڈ کی یوسج میں بہت زیادہ ابیوزیز ہوتے ہیں ایک کسٹمر ایک سے زیادہ کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہا ہوتا ہے اور جب اس کو ری پیمنٹ کا پریشر آتا ہے تو وہ ایک سے دوسرا کارڈ دوسرے سے تیسرا کارڈ وہ ایک طرح سے کر کے وہ اپنے آپ کو مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے جو فائنینشیل ریسورسز جو ہیں وہ اسٹریچ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں بینکوں کو چاہیے کہ وہ رسک مینجمنٹ کے آسپیکٹ میں ایک ایسا ارینجمنٹ کریں ایسا ایک بلٹنگ سیٹ اپ کہ جو کسٹمر کی اسپینڈنگ کا پیٹرن ہے اس کو مانیٹر کیا جائے اور وہ ٹرانزیکشن جو نارملی آپ دیکھتے ہیں کہ کسٹمر کے سٹیٹمنٹ کے اندر جو کسٹمر کے اس کے اندر آؤٹ آف پروپورشن ہے آپ کہہ لیں ان کا سائز کے حوالے سے یا فریکوینسی کے حوالے سے تو اس کو ایک طرح سے مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے اس کی ایک اور مثال ہے جو ایک اس کا اور چیک ہے جو پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے اور ایز اے یوزر ہم اس چیز کی انڈورسمنٹ بھی کرتے ہیں کہ ایک طرح سے ایس ایم ایس الرٹ کا کانسیپٹ ہے کہ جب کوئی کریڈٹ کارڈ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس کے موبائل فون پہ ایک طرح سے ایس ایم ایس میسج آ جاتا ہے کہ آپ کی اتنے اماؤنٹ کی ٹرانزیکشن آج کی ڈیٹ میں ہوئی ہے تو یہ جو ایس ایم ایس الرٹ ہے اس سے کم از کم کسٹمر کو پتا چل جاتا ہے کہ جو اس نے ٹرانزیکشن کی ہے جو جینون ٹرانزیکشن ہے اگر خدانہ خواستہ اس کے برعکس کوئی ایسی ٹرانزیکشن جو کہ جینوون نہیں ہے انتھرائزڈ ہے تو کسٹمر کو کم از کم اس چیز کا ایک طرح سے اطلاع مل جاتی ہے پھر اس کے حوالے سے جو پھر پروسیجرز ہیں اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے بینک کو ایک طرح سے کریڈٹ کارڈ کو اسٹاپ کرنے کے لیے اس کے آپریشن جو بھی ہیں وہ پھر ایک طرح سے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں تو یہ جو کانسیپٹ ہے ٹو مانیٹر دا ٹرانزیکشن آؤٹ آف پرپورشن یہ بہت اہم ہے اس کے بعد اسی جو پروسیس ہے آپ کی اپلیکیشن کا ایک اور آسپیکٹ ہے کانفیڈینشیلٹی آف دا کسٹمر انفارمیشن اس لیے کہ جب ایک آپ کسٹمر سے انفارمیشن اس کی ڈیٹیل پرسنل ڈیٹیلس اور دوسری ڈیٹیلس لے رہے ہیں تو آپ کے اوپر ایز اے بینک یہ لازم ہو جاتا ہے کہ جس طرح آپ اکاؤنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اکاؤنٹ اوپننگ میں آپ بات کرتے ہیں کہ ان ڈیٹیلس کو آپ کانفیڈینشیل رکھیں گے کسی ایسی پارٹی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے جس کا اس سے کنسرن نہیں ہے ماں سوائے کہ جو اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ نے ای سی آئی بی میں بیورو کے اندر جو کریڈٹ بیرو ہے اس میں انفارمیشن دینی یا کسی آپ اور کے ساتھ اگر جیسے کریڈٹ چیک ہے اس کے ساتھ آپ کا ارینجمنٹ ہے تو وہاں جو انفارمیشن دے رہے ہیں لیکن وہاں بھی آپ نے ان پارٹیز کے ساتھ یہ انشور کرنا ہے کہ کسٹمر کے انفارمیشن کی کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کیا جائے کہ یہ بہت اہم ایریا ہے کہ اس کے اگر کانفیڈینشیلٹی کی بریچ ہوتی ہے تو کل کو بینک کے اوپر کسٹمر کی طرف سے کلیم آ سکتا ہے تو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اسی میں جو پروسیس ہے اپلیکیشن کا ایک آسپیکٹ ہے سپلیمنٹری اور ایڈ آن کارڈ کا کہ بینکوں کو ایک طرح سے پرمیشن ہے کہ وہ پرنسپل کارڈ ہولڈر کے بہاف پر اس کی ریکویسٹ پر اس کے جیسے کہتے ہیں سپاؤس کے لیے یا ان کے بچوں کے لیے یا کسی اور کے لیے ایک طرح سے ایڈ آن یا سپلیمنٹری کارڈ بھی ایشو کر سکتے ہیں ظاہر یہ ای ایک فیسلٹی ہے کریڈٹ کارڈ کے بزنس کو بڑھانے کے لیے اور کسٹمر کو کنوینئنس دینے کے لیے لیکن اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور دیکھا گیا ہے کہ سپلیمنٹری کارڈس میں بھی اکثر پرابلمز آ ہیں تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے اس کے بعد جو نیکسٹ آئٹم ہے اسٹیٹ بینک کی گائڈ لائنز کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بینکوں نے جو انفارمیشن دینی ہے انٹرسٹ کے حوالے سے چارجز کے حوالے سے وہ کیا ہونی چاہیے اس کا پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے اس کا ایک طرح سے اپروچ کیا ہونی چاہیے اس کا فریم ورک کیا ہونا چاہیے تو سٹارٹ وتھ بینکوں کو جو چارجز لیتے ہیں خاص طور پہ مارک اپ یا دوسرے وہ اینالائز بیسس پہ ہونے چاہیے اگر ان کی فریکوینسی انالائز نہیں ہے تو پراپرلی اسپیسیفائی ہونا چاہیے کہ کس فریکوینسی سے وہ چارج ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور چارجز ہوتے ہیں جیسے ابھی میں نے آپ کو ایس ایم ایس الرٹ کی بات کی اس کے اندر بھی یہ ایک آسپیکٹ ہے کہ بینک الٹیمیٹلی اس کو چارج کرتا ہے اس فیسلٹی کے والے سے تو یہ کلیرٹی ہونی چاہیے کسٹمر کو کارڈ ہولڈر کو کہ اس کو کون کون سے چارجز ایک طرح سے لیوی ہوں گے اس کے بعد اس کے اندر اور آسپیکٹ ہے جو بینکوں نے آج کل سہولت دی ہوگی یہ کریڈٹ کارڈ کے والے سے کہ آپ اپنے یوٹیلیٹی بلس چاہے وہ الیکٹریسٹی کے ہوں فون کے ہوں یا گیس کے ہوں وہ آپ ایک طرح سے آتھرائز کر دیتے ہیں اپنے بینک کو کہ وہ ڈیو ڈیٹ پہ وہ پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ سے لے کر آگے یوٹیلٹی کمپنی کو کر دے تو اس کے بھی ظاہر ایک چارجز ہوتے ہیں یہ فیسلٹی ایک سرٹن فیس کے بعد دی جاتی ہے لیکن ظاہر کسٹمر کو جب اس کا کنوینئنس ملتا ہے تو وہ اس فیس کو ایک طرح سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ کسٹمر کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کو یہ فیس چارج ہو رہی ہے اور بینک کے پاس آتھرائزیشن ہونی چاہیے اس میں جو ایک اور چیز ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں انٹرسٹ کی مارک اپ کی خاص طور پر جو ہم کہتے ہیں تو مارکپ کی کیلکولیشن بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ جو مارکٹ مارک اپ کیلکولیٹ ہو رہا ہے اس کی بیسس کیا ہے اس کا ایگزامپلس کے سامنے ہونے چاہیے اور اس کے بعد اس میں اور چیز ہے کہ آپ وہ چارج کوئی نیا پروڈکٹ جو آفر کر رہے ہیں جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کسٹمر کو آپ نے چارج کرنا ہے تو آپ بغیر کسٹمر کی ایکسپلسٹ پرمیشن لیے وہ چارج آپ اس کو نہیں لگا سکتے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب چارجز کی بات ہوتی ہے اور یہ وہ ایریا جس کے اندر اکثر کسٹمر اور بینکر کے درمیان ایک طرح سے ریزول ایک طرح سے کمپلینس کا ذریعہ بنتے ہیں اور پرابلمس آتی ہیں تو اس میں چارجز کی کلیئرٹی ہونی چاہیے اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ جو لیوی ہونی چاہیے جس میں شیڈول آف چارجز کی ہم بات کرتے ہیں اس کے لیے ضرورت ہے کہ اگر شیڈول آف چارجز میں کوئی چینجز آئی ہیں کوئی رویژن آئی ہیں تو ویل ان ٹائم ایٹ لیسٹ تھرٹی ڈیز بفور کسٹمر کو اس کی انفارمیشن جانی چاہیے اس طرح ضرورت اس چیز کی ہے کہ کچھ اور لیویز ہوتی ہیں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہیں جو کہ پروونشل گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ یا اور ریگولیٹری باڈی کی طرف سے وہ آپ لیویز جو ہیں ظاہر ہے اوائڈ نہیں کر سکتے لیکن کسٹمر کو کلیرٹی ہونی چاہیے کہ کون سی لیویز آ رہی ہیں اور اگر اس کے اندر کوئی چینجز آئی ہیں تو وہ کیا ہیں اس میں جو جو چارجز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں پراپرلی بینک کے ویب پیج پہ ڈسپلے ہونی چاہیے یا جو اس کے پاس ایڈریس ہے کسٹمر کا اس میں کارسپونڈنس جس میں ہوتی ہے اس میں انفارمیشن جانی چاہیے کہ جی یہ چارجز ہیں یہ اس کے اندر ویژن آیا ہے یا اس کے اندر یا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے اگر آپ فورن ایکسچینج کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو اس کے اندر کلیئر کٹ ہونا چاہیے کہ جو سیلنگ ریٹ کیا ہوگا اس کے اندر فیس کیا ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کیا ہوں گے اور اس کے اندر جو چیز اہم ہے کہ مارکٹ جو چارج ہوگا وہ صرف نیٹ اماؤنٹ پہ ہوگا نیٹ اماؤنٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر جو پیمنٹ ڈیو ہے اور بینک کسٹمر نے پیمنٹ کر دی ہے تو اس کو نیٹ آؤٹ کر کے اس کے اندر مارک اپ لگے گا اس لیے کہ مارک اپ پہ مارک اپ کا کانسیپٹ ظاہر ہے جو اسلامک بینکنگ ہے اس کے اندر اجازت نہیں ہے تو یہ وہ ایریاز ہیں چارجز کے حوالے سے اور مارک اپ کے حوالے سے جس کی انفارمیشن کم از کم اس کی اپلیکیشن اس کی لیوی تو بات کی بات ہے لیکن کسٹمر شوڈ بی ویری کلیئر آن دیس آسپیکٹس یہ جو کسٹمر کو چارجز ہو رہے ہیں یا لیوی ہو رہے ہیں وہ بینک نے اس کو پہلے سے بتا دیے ہیں اور ان سے آتھرائزیشن لے لی اس کے بعد آئیے جو اس کے بعد نیکسٹ آئٹم ہے جس کو ہم بلنگ کے حوالے سے کہتے ہیں بلنگ پروسیس بھی امپورٹنٹ ہے اب آپ دیکھیں گے کہ شروع کی جو تین چیزیں تھیں وہ ریلیشن کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے تھیں اب جب ہم بلنگ کے بات کرتے ہیں تو یہ بات آبویس ہے کہ اب بینک کا اور کسٹمر کا ایک کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے ایک ریلیشن بلٹ اپ ہو گئی ہے اب یہ جس کو آپ کہتے ہیں ریلیشن شپ مینٹیننس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے تو بلنگ کا کانسیپٹ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کسٹمر جو ہے اپنے کریڈٹ کارڈ کو یوز کرتا ہے مختلف پیمنٹس کرتا ہے تو اس میں جو پھر بل جنریٹ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی فریکوینسی منتھلی ہونی چاہیے اس منتھلی اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ بہت کلیئر مینشن ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اوور جو اماؤنٹ ڈیو ہے وہ کتنا ہے منیمم پیبل کتنا ہے اس کی ڈیو ڈیٹ کیا ہے ایکسپٹیبل موڈ آف پیمنٹس کیا ہیں تو یہ ساری چیزیں اسٹیٹمنٹ کے اندر کلیئر ہونی چاہیے چارجز جو لگائے گئے ہیں وہ کیا ہیں اس کا ایک طرح سے بیسس کیا ہے چارجز کا تاکہ جب اسٹیٹمنٹ کسٹمر کے سامنے آئے تو اس کو ایک طرح سے ایٹ اے گلاس پتہ چل جائے کہ جو اس کی جو ذمہ داری ہے تاکہ کسی قسم کی امبیبلٹی نہ ہو اور کل کو ڈسپیوٹ جس کے بیسس پر ارائز ہو سکتا ہے اس کے بعد اس میں بلنگ میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ بینکس کو چاہیے کہ بلنگ کی پیمنٹ کے حوالے سے کلیکشن سینٹر ڈراپ باکسز یا کوئی اور ایسا ارینجمنٹ کریں ایجنسی ارینجمنٹ کہ کسٹمر کو کنوینئنس ہو کہ وہ جس جگہ جس وقت چاہے جا کے پیمنٹ کر سکے اور اس کے اندر پابندی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے صرف اسی برانچ میں جا کے کریڈٹ کارڈ کی ری پیمنٹ کرنی جہاں اس کا اکاؤنٹ ہے کیونکہ اس سہولت کی وجہ سے کسٹمر کو ظاہر ہے ایک طرح سے اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ وقت کے اوپر اپنی پیمنٹ کر سکے تاکہ وہ ڈیفالٹ میں نہ جائے یا اوور ڈیو کیس میں نہ اس کا ایک طرح سے وہ چلا جائے اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ پراپر ارینجمنٹ کریں اور جو اپنے بینک کی جو والیومز ہیں اس کو مدنظر نظر رکھتے ہوئے جو بینک کی پالیسیز ہیں کہ یہ سینٹرز کلیکشن سینٹرز یا ڈراپ باکسز کہاں کہاں ہونے چاہیے کس جگہ ہونے چاہیے اور اس کے اندر کسٹمر کو انفارمیشن ہونی چاہیے کہ یہ فیسلٹیز کس طرح ہیں کہاں اویلیبل ہے اس کے بعد اس میں ایک اور چیز ہے کہ ڈراپ باکسز کے حوالے سے خاص طور پہ کہ اس میں جو چیکس پیمنٹ کے لیے جمع کرائے جاتے ہیں ڈراپ کیے جاتے ہیں ان کی کلیئرنس وقت پہ ہونی چاہیے پتا ہونا چاہیے کہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے اس میں ٹائمنگ مینشن ہونی چاہیے کسٹمر کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ڈراپ باکس میں جو چیز ڈالی گئی ہے یہ کب پروسس اس کی شروع ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اگر کوئی چیکس کی پیمنٹ ہو رہی ہے ظاہر ہے اس میں کیش کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہوتا اس میں صرف ٹیکس ہوتے ہیں تو ٹیکس کی کلیئرنس کے حوالے سے بھی کسٹمر کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آؤٹ اسٹیشن چیکس ہے تو اس کی کلیئرنس میں ٹائم لگتا ہے اور اس کے بعد اگر انپیڈ چیک ہے وہ اگر چیک نہیں پہ ہوا تو کسٹمر کو پراپر وقت پہ انفارمیشن ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جب اسٹیٹمنٹ کے ہم بات کرتے ہیں تو یہ بلنگ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ ایون اگر ڈیورنگ دا منتھ کوئی زیرو ایک طرح سے ایک سے بلنگ ہے کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی ہے تو پھر بھی کسٹمر کو یہ اسٹیٹمنٹ جانی چاہیے کسٹمر کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے ٹرانزیکشن نہیں بھی کی لیکن اس کا بینکر اس کے ساتھ ان ہے اور اس کے بعد اس میں ایک اور چیز اہم ہے کہ اس کے اندر جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ سنڈیز یا ہالیڈیز کو نہیں ہونے چاہیے بینک کا سسٹم بینک کا سیٹ اپ اس کا آئی ٹی جو ہے وہ اس طرح ہو کہ وہ اکاؤنٹ فار کرے کہ اس میں آپ کسٹمر کو بینیفٹ دے سکیں یہ نہ ہو کہ ہالیڈے کی وجہ سے یا سنڈے کی وجہ سے کو کسی قسم کی پینلٹی پڑ جائے آسپیکٹ بلنگ کے حوالے اس کے بعد آئیے جو نیکسٹ ایک طرح سے آئٹم ہے اس میں وہ ہے کلیکشن اور ریکوری کے حوالے سے اگین کیونکہ یہ والیوم بزنس ہے تو کلیکشن اور ریکوری کی بڑی اہمیت ہے اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ جب آپ کسٹمر کو اپروچ کرتے ہیں کلیکشن کے لیے روٹین وے میں تو کسٹمر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو اس کو اپروچ کیا جا رہا ہے بینک کا آفیشیل کون ہے اس کا کانٹیکٹ نمبر کیا ہے اس کی ڈیزینیشن کیا ہے اور اب اگر کلیکشن کے حوالے سے کوئی ڈسپیوٹ ہے انکوائری ہے اور اگر آپ نے کسٹمر کو کوئی لیٹر لکھا ہے کورسپونڈنس کیا ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ کسٹمرز نے اگر آپ کو دوبارہ انکوائر کیا ہے تو آپ اس کو ایک ڈیو ایک پیریڈ کے اندر اس کو اس کا جواب دیں کلیکشن اور ریکوری کے حوالے سے جو سب سے اہم چیز ہے اور اس کو ہم نے آٹو لون میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ریکوری کے لیے جو بینکس کی پروسیجرز ہیں وہ کسٹمر کو ہراس کرتے ہیں ابیوز کرتے ہیں تھریٹن کرتے ہیں اس پہ اسٹیٹ بینک بہت اسپیسیفک ہے اور ان کی انسٹرکشنز ہیں کہ ایسی کوئی ٹیکٹس ایسا کوئی طریقہ کار اگر اختیار کیا جائے گا تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس کو بہت سیریس نوٹس لیا جائے گا اس میں کیونکہ اکثر بینکس اوور دا بورڈ چلے جاتے ہیں اور جو کارڈ ہولڈر اگر اس میں کوئی ڈیلے ہوا ہے پیمنٹ کا تو نہ صرف کارڈ ہولڈر بلکہ ان کے ریلیٹوس کو ان کے فرینڈز کو ان کے ریفریز کو اپروچ کیا جاتا ہے ان کو پبلکلی ہیملیٹ کیا جاتا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے ایسی پریکٹس کی قطن اجازت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ریکوری کے لیے کسٹمر کو کانٹیکٹ کرنا ہے اس میں بھی آپ نے کسٹمر کی کنوینئنس کو مدنظر نظر رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے فون اٹھایا اور کسٹمر کو ایک طرح سے وہ کر دیا کنوینئنٹ ٹائم کی بات ہو رہی ہے اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ کسٹمر کا انکنوینئنس نہیں ہو رہا ساتھ ساتھ جس میں ایک اور چیز اسٹیٹ بینک ایمفسائز کرتا ہے آپ ریکوری کے لیے صرف پرنسپل کارڈ ہولڈر کو اپروچ کریں گے آپ سپلیمنٹری کارڈ ہولڈر کو اپروچ نہیں کریں گے اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کی اوورال آل اپلیکیشن ری پیمنٹ کی وہ پرنسپل کارڈ ہولڈر کے پاس ہوتی ہے جب ہم بلنگ کی بات ہم نے یہ ایک طرح سے بات بلنگ کے بعد اس کی کی آئیے اب ہم دیکھتے ہیں جو نیکسٹ آئٹم ہے وہ ہے کمپلینٹ ریزولوشن کا جب ہم کمپلینٹ ریزولوشن کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو یہ ایک وہ ایریا ہے جو اوور نہ صرف کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے بلکہ اسٹیٹ بینک بہت پرٹیکولر ہے بینکس کے لیے ڈی ایف فائز کے لیے کہ جنرل پبلک کسٹمر کے حوالے سے جو کمپلینٹس ہیں اس کو کس طرح ایڈریس کیا جا رہا ہے اور اس میں بینک کی پرفارمنس باقاعدہ مانیٹر اور واچ کی جاتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کی بزنس اس سے والیوم بزنس اس میں کمپلینٹس کا آنا اس میں پرابلمس کا ایک طرح سے ایشوز کا آنا ایک طرح سے لازمی امر ہے لیکن ضرورت اس چیز کی ہے آپ اس پروسیس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں آپ اس کے امپیکٹ کو کس طرح منیمائز کرتے ہیں اور کسٹمر کے حوالے سے خاص طور پہ اس کی کمپلینٹ چاہے جینوون ہو یا نان جینیوئن ہو لیکن ہر بینک کے پاس ایک پراپر پروسیس فریم ورک ہونا چاہیے اس کمپلینٹس کو ہینڈل کرنے کا تو اس لیے یہ ایک ریکوائرمنٹ وائز بھی اسٹیٹ بینک کی ہے یہاں ہم صرف کریڈٹ کارڈ کی بات نہیں کر رہے اوور آل اس کو اسٹیٹ بینک ایمفرسائز کرتا ہے اس لیے کہ یہ ایک آپ کہیں کہ جو سروس بزنس ہے اور سروس بزنس میں خاص طور پہ جب آپ انڈیویجول سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو کمپلینس کا آنا بہت لازمی امر ہے تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بینکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فریم ورک کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے ویب پیج پہ یا اور جو طریقے کار ہیں کمپلیٹس کے ذریعے یا بروشرز کے ذریعے یہ کسٹمر کو بتائیں کہ اگر وہ ان کو کوئی کمپلین ہوتی ہے تو کس طرح اس کمپلین کو لانچ کرنا ہے طرح رجسٹر کرنا ہے اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بہتر سروس کے تقاضوں کے تحت جب کمپلین رجسٹر ہوتی ہے تو اس کا پراپر ایک کمپلین نمبر ہونا چاہیے تاکہ اس کمپلین حوالے سے آپ اس کورسپونڈنس اگر آپ کریں گے آپ اس کو فالو اپ کریں گے تو ایز اے کسٹمر آپ کو بھی آسانی ہوگی اور بینک کو بھی اس کو مانیٹر کرنے میں آسانی ہوگی اس میں جو ایک اور اہمیت کی چیز حامل ہے اسٹیٹ بینک کے پوائنٹ آف ویو سے اور کمپلین کے پروسیس کو اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جب سنگاپور کے کنزیومر بینکنگ کی بات کی تھی تو وہاں پر بھی جو سنگاپور کی بینکرز ایسوسیشن ہے وہ اس کمپلین ریزولوشن پروسیس کو بہت اہمیت دیتی ہے ان کے نزدیک یہ ایک ایسا ایریا ہے وچ کین میک اور بریک اے بینکس ریپوٹیشن انشاءاللہ ہمارا جو اگلا ٹاپک ہوگا وہاں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے جب اس میں ٹرسٹ کا کانسیپٹ آتا ہے کہ جب کمپلین ہوتی ہے تو اس کو ایڈریس کرنا تو کس طرح کسٹمر کا ٹرسٹ کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے تو اس کی اہمیت کے حوالے سے سٹیٹ بینک یہ ریکوائر کرتا ہے کہ بینک کی جو سینئر مینجمنٹ ہے اس کی جہاں بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کے پاس ایم آئی ایس جانی چاہیے اون اے فریکوینسی آف ایک طرح سے پر کوارٹر تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہمارے بینک میں جو اس کا کمپلین کا پروسیس ہے کتنی کمپلینز آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں کتنی ریسیو ہوئی ہیں ان کا ریزولوشن کا جو اسٹیٹس کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کہیں اسٹیٹ بینک میں رپورٹ ہوا ہے کسی اور جو ریگولیٹری باڈیز ہیں اس تک گئی ہیں اور ایک طرح سے کیس چل رہا ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس حد تک سینئر مینجمنٹ اور بورڈ آف ڈائریکٹر کے لیے انوالو ہیں اور اس میں جو ایک اور چیز سٹیٹ بینک ایمفسائز کرتا ہے پاکستان کے کانٹیکس میں کہ جو ایک کمپلین لاج ہوئی ہے اس کو ٹینڈ کرنا اس کو ریزالو کرنا ٹو دا ایکسٹینٹ چاہے وہ کسٹمر کے فیور میں ہو یا اس کے اگینسٹ جا رہی ہو فورٹی ڈیز کا پیریڈ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ ایک طرح سے میکسیمم 45 فائیو ڈیز کے اندر آپ کو یہ چیز ریزالو کرنی چاہیے اس میں کلیئر کٹ کمیونیکیشن ہونی چاہیے کسٹمر کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر اس نے کوئی کمپلین لانچ کی ہے کسی پرٹیکولر ٹرانزیکشن کے حوالے سے لانچ کی ہے تو کیا اس دوران اس کے کریڈٹ کارڈ کی آپریشن سٹاپ تو نہیں ہو جائے گی کیا اس کو یہ فیسلٹی اویلیبل تو نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں بینک کی طرح سے کسٹمر کو انفارم ہونی چاہیے اور اس میں جو ایک چیز اور اہم ہے یہ سارے کمپلین ریزولوشن پروسیس کے درمیان جس میں کوئی ڈسپیوٹ آ گیا ہے تو اس میں ظاہر ہے بینک نے کوئی مارک اپ چارج نہیں کرنا اور اس میں جو پروویژنز ہیں کسٹمر کے حوالے سے کہ اگر بینکس کو ایک طرح سے کل کو کیس بینک کے فیور میں جاتا ہے اس میں ایویڈنس پرووائڈ کرنا ہے اس میں جو ایک اور اہم چیز ہے کہ آپ نے اگر جو سی آئی بی کو رپورٹنگ کی گئی ہے آپ نے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے اس ڈسپیوٹ کے حوالے سے تو یہ جب ڈسپیوٹ ریزولوشن کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کریڈٹ کارڈ کے آپریشنز میں اس کی کتنی اہمیت ہے اور اس کے الٹیمیٹلی یہ امپیکٹ نہ صرف ریلیشن شپ کو کرتا ہے بس اس کی فار ریچنگ امپلیکیشنس یہ بینک کے لیے ہوتی ہیں اس کے بعد جب آخری آئٹم ہے گائڈ لائنس کے حوالے سے وہ مرچنٹ ریلیشن پروسس پروسیس کی ہم بات کرتے ہیں مرچنٹس آپ کو پتا ہے سارے کریڈٹ کارڈ کے آپریشن میں ان کی اہمیت حامل ہے مرچنٹ ہیں وہ آؤٹلیٹس ہوتے ہیں جہاں آپ جا کے اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں ان ٹرمز آف سم پرچیزز اور اگر آپ کوئی شاپنگ کر رہے ہیں یا آپ نے کوئی اور پیمنٹ کرنی ہے تو یہ جو مرچنٹس ہیں ان کی اہمیت اس لیے ہے کہ جب آپ ان کے تھرو آپریٹ کرتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے جو بینکوں کو سٹیٹ بینک کی انسٹرکشنز ہیں کہ مرچنٹ کی جو سلیکشن ہے مرچنٹس آؤٹ لیٹس کی ان کا آپ پراپر وہی پروسیجر اختیار کریں آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں آپ ان کی ہسٹری دیکھیں کہ کسی قسم کی نگیٹو ہسٹری تو نہیں ہے اور بزنس سرکلز میں ان کی ریپوٹیشن کیا ہے جو ان کی انلسٹمنٹ ہے جو ان کی رجسٹریشن ہے اس حوالے سے یہ ضرورت ہے کہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ بینکوں کو اور باقی جو فرنچائز ہیں ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے مرچنٹس کو انلسٹ کرنا ہے ایک طرح رجسٹر کرنا ہے اس کے بعد ایک اور آسپیکٹ ہے ان کی پروپر اویئرنیس ان کو ایجوکیٹ کرنا کہ جو پوائنٹ آف سیلس کی مشینز ہوتی ہیں اس کو کس طرح آپریٹ کرنا ہے اس کی سروسنگ کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے اس میں کسٹمر کی آتھنٹیکیشن کی سگنیچر ویریفیکیشن کی بات کرتی کی جاتی ہے کہ مرچنٹس کو پتا ہونا چاہیے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں سیکورٹی کے فیچرس کیا ہیں سیکورٹی ریکوائرمنٹس کیا ہیں تاکہ جب وہ مرچنٹس جو آپ کو یہ فیسلٹی دے رہے ہیں ان کو کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اکثر یہی دیکھا گیا ہے پریکٹیکل لائف میں کہ یہاں پر ہی ڈسپیوٹ رائز ہوتے ہیں جب مرچنٹ کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پر اس ایریا کو کور اس طرح کیا جاتا ہے اس کے اندر جو ایک اور آسپیکٹ جو سٹیٹ بینک نے ایک طرح سے ایمفسائز کیا ہے وہ آن آن گوئنگ بیسس آپ مرچنٹس کی پرفارمنس کو مانیٹر کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی انفارچونیٹلی بہت سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ایک ان فیسلٹیز کا مس یوز کرتے ہیں یہاں ہم کی بات نہیں کر رہے بلکہ مرچینٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ بعض دفعہ پیک کلیمس ایک طرح سے بینک کو سبمٹ کرتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ جو وہ مرچنٹس ہیں ان کا ٹیک ریکارڈ جب ہم نے بات کی آن این آن گوئنگ کسی قسم کا کوئی نیگیٹو ایلیمنٹ تو اس کے اندر نہیں ہے کوئی ڈسپیوٹ تو ایسا نہیں ہے تاکہ آن گوئنگ پہ اس لسٹ کو اپڈیٹ کیا جائے اور اگر کوئی مرچنٹس انہیں وے کسی غلط پریکٹس میں ملوث پایا گیا تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ پھر بینکس جو ہیں اس کو ڈی لسٹ کریں اس کو نیگیٹو لسٹ پہ آئیں اور اس کا نام پھر باقی بینکوں کے ساتھ شیئر کیا جا سکے تاکہ وہ یہ کام یہ غلط کام یا غلط پریکٹس کہیں دوسری بینک کے ساتھ جا کے نہ کریں تو یہ جب مرچنٹ ریلیشن شپ پروسیس کی ہم نے بات کی تو اس سے یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ یہ آسپیکٹ کریڈٹ کارڈ بزنس میں کتنی اہمیت کا حامل ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نیٹ شیل میں ان ساری گائڈ لائنز کو دیکھیں جو جو چیز سامنے آتی ہے کہ اسٹیٹ بینک اس حوالے سے کس حد تک اس چیز کو امپورٹنس دیتا ہے آئیے اب ہم کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے ایک جو چیز ضروری سمجھی جاتی ہے لرننگ کے کانٹیکسٹ میں اگر کہ ہم اس کا ذکر نہ کریں کریڈٹ کارڈ کے بزنس میں تو کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے جو چیز آپ جاننا چاہتے ہیں وہ ایک طرح سے لرننگ آپ کی نامکمل ہوگی اور وہ ہے فرنچائز کا کانسیپٹ جو کہ ویزا فرینچائز ہے ہم سب جانتے ہیں یہ انٹرنیشنل نو نیم ہے کہ ویزا ہے کیا اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا بیک گراؤنڈ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ جو وہ نیٹ ورک ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ڈیجیٹل کرنسی جو ہے آپ جس کو آپ کہتے ہیں کریڈٹ کارڈ ان لیو آف ٹیکس اور کیش یہ اس کا ایک نیٹ ورک ہے جو ساری دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے اور ان ٹرمس آف بزنس اینٹی یہ کیا ہے اس کے ایک طرح سے اسٹیٹس کیا ہے آئیے ہم تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرس آپ کا آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کا کانسیپٹ ڈی ہاک کے نام سے بینکر تھا یہ ہم بات کر رہے ہیں لیٹ نائنٹین سکسٹیز کی اور ارلی سیونٹیز کی اس وقت کریڈٹ کارڈ لوگ استعمال کرتے تھے اسپیشلی ان اے کنٹری لائک امریکہ لیکن اس انڈسٹری کا کریڈٹ کارڈ انڈسٹری کا بہت برا حال تھا اس کے اندر ایک طرح سے کیوس تھا اس کے اندر فیک کریڈٹ کارڈ ایشو ہو رہے تھے اس کے اندر شیم مرچنٹس آ تھے اس کے اندر کرمنلز آ تھے اور یہ کیوٹک سیچویشن تھی جس کی وجہ سے بینکوں کو نان جین پیک کلیمز پے کرنا کرنا پڑ رہے تھے اور ضرورت اس چیز کی محسوس ہوئی کہ اس کیوس کو یہ جو الٹیمیٹلی کولیپس کر جائے گا سارا بینکنگ سسٹم کو لپیٹ میں لے لے گا تو اس کو کس طرح ایڈریس کیا جائے تو اس ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے وہاں کے اس وقت کا جو میجر بینک تھا امریکہ کا اس نے انیشیٹو لیا اور انہوں نے لائسنس جو بینک تھے جو لائسنسنگ ممبرس تھے ان کی میٹنگ کال کر کے کہا کہ بھائی ہم نے اس پرابلم کو ایڈریس کرنا ہے تو اس میں ڈی ہاک جو کہ ایک چھوٹے سے بینک میں وائس پریزیڈنٹ تھا وہ بھی اس ایک طرح سے میٹنگ میں شامل تھا اس نے جب کچھ آئیڈیاز دیے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے تو ایک انانیمس جو اس وقت ڈسیجن سامنے آیا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے وہ کمیٹی ایک طرح سے ڈٹرمین کی جائے ان پرابلمز کو ان چیلنجز کو اس قیاس کو کس طرح دور کیا جائے اور اس کمیٹی کا ایک طرح سے ہیڈ ڈی ہاک کو بنایا گیا تو ڈی ہاک اس طرح سے منظر عام پر آیا اور جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فارمر ویزا کا فاؤنڈر ہے اور فارمر سیو او ہے لیکن اس نے آپ یہ کہہ لیں کہ بنیاد ڈالی اس سسٹم کی جو آج کل اگر ہم آپ کو بتائیں اس کا جو اسٹیٹس ہیں اس کی جو فگرس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو اسٹارٹ وتھ ویزا جو ہے ایک نیٹ ہے جو کہ الیکٹرانک پیمنٹس کو پروسس کرتا ہے اور پر سیکنڈ इसके अंदर कैपेसिटी या सिस्टम में 10,000 थाउजेंड को हैंडल करने की इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस नेटवर्क की एफिशंसी इसका एक तरह से साइज इसका जो वीजा नेटवर्क है इसकी जो आप स्टैट्स देखें तो ये एक तरह से 200 हंड्रेड प्लस कंट्रीज और टेरिटरीज में ऑपरेट कर रहा है इसकी एक तरह से 2.7 पॉइंट सेवन ट्रिलियन डॉलर का पेमेंट का वॉल्यूम है 1.7 पॉइंट सेवन बिलियन कार्ड होल्डर्स हैं जो वीजा के हैं اس کے ساتھ ساتھ ٹوینٹی نائن ملین مرچنٹ آؤٹلیٹس ہیں اور ہم جب ان فگرس کی بات کرتے ہیں تو یہ سیور فگرس کا امپریسو ہونا کافی نہیں ہے بلکہ یہ جانا ضروری ہے کہ یہ ایک ایسا نیٹ ورک جو آپ جسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ اسپاؤس نہیں کرتا کوئی پولیٹیکل کوئی لیگل یا سوشل تھیوری کو بلکہ یہ ٹرانسینڈ کرتا ہے ایک طرح سے جو بیریرز ہیں لینگویج کے کنٹریز کے باؤنڈریز کے کسٹمس کے ایک کو ٹرانسینڈ کے یہ افیکٹولی دنیا میں اس وقت آپریٹ کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا آپ سے ہم نے ذکر کیا کہ ڈی ہاک نے یہ کانسیپٹ دیا کہ جو اس وقت کی جو سچویشن تھی جو ہم نے آپ کو بتائی جو اس وقت یہ تھا کہ بہت زیادہ ٹرما تھا ساری چیزیں تھی تو اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے تو ڈی ہاک کے حوالے سے اس کا جو تھنکنگ پروسیس تھا اس نے کہا کہ آرگنائزیشن آر لائک جو کہ ہم سب بھی جانتے ہیں ناٹ مشینس دے آر ایکچولی ہیومن بینگس کا ہے ہم نے اس کو مشین کا تصور نہیں کرنا خرابی یہی پیدا ہوتی ہے کہ جو ڈسیجن میکرز ہوتے ہیں جو مینیجرز ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پراگمیٹک کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو سسٹم ہے جو سیٹ اپ ہے جو حرارکی ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہی وہ ایک سکسیسفل ہو سکتا ہے یہ ایک طرح سے مشین ایج کا کانسیپٹ ہے اس کے برعکس جو ڈی ہاک نے جو کانسیپٹ دیا وہ یہ تھا کہ جو بایولوجیکل سسٹمز ہیں وہ سیلف ایولیوٹری ہوتے ہیں اس میں اس نے سیلف گورننگ ڈیموکریسی کی بات کی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بزنس کا اور ڈیموکریسی کا کیا تعلق ہے اور وہ اس میں ووٹنگ کا کانسیپٹ لے کے آتے ہیں تو ڈی ہاک کے مطابق ووٹنگ جو ہے وہ صرف ایک میکینزم ہے ووٹنگ ان اٹ سیلف از ناٹ دا ڈیموکریسی جو سیلف گورننس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے اس کا یہ خیال تھا کہ کوئی ایک ایسا ادارہ کوئی ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ جو ان پرابلمس کو جو سے کوئی سنگل ادارہ کوئی سنگل گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں تھی اس کو ایڈریس کیا جا سکے اس میں اس نے مثال دی کہ جو نیچر کا ایولیوشنری پروسیس ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں صبح شام مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں ہمارا ایک طرح سے جو ہیومن باڈی ہے برین ہے ہیومن ایک طرح سے امیون سسٹم ہے ویدر سسٹمز ہیں رین فارسٹ ہے اور میرین لائف ہے یہ سارے جو لیونگ سسٹمز ہیں ان اٹ سیلف اگر آپ دیکھا جائے تو یہ کیوس کے اندر ایک آڈر لے کے آتے ہیں تو اس میں ڈی ہاک نے یہ کانسپٹ بھی دیا جو اس نے پھر بک لکھی جس کا ٹائٹل تھا برتھ آف دا کیڈک ایج کیوڈک کا جو لفظ ہے اس نے ایک طرح سے کمبائن کیا کیوس سے اور آڈر سے تو اس کے خیال کے مطابق اس کیوس میں سے آپ آڈر تلاش کر سکتے ہیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے ان ایریاز کو دیکھیں کہ آپ جو میکینسٹک ویو ہے آپ کا آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کس طرح اس چیز کو اوالو کر سکتے ہیں اس ایولیوشن پروسیس کو اپلائی کر سکتے ہیں ڈی ہاک کے مطابق اس چیز کو جب کانسیپٹ پہ اس نے بات کی تو گورننگ آئیڈیاز پرپس کی بات کی اس نے اس نے پرنسپلس کی بات کی اس نے کہا کہ بہت سمپل کلیئر سٹیٹمنٹ آف پرپس ہونا چاہیے تاکہ جو کمیونٹی ممبرز ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس کی پرسوٹ میں کام کر رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ایک سمپل اسٹیٹمنٹ آف پرنسپلس ہونا چاہیے کہ ہاؤ دے گوئنگ ٹو ڈو دیٹ تو اس پرنسپلس پہ انہوں نے ایک طرح سے ویزا کا بنیاد ڈالی اور یہ بات ہم ارلی سیونٹیز کی کر رہے ہیں اور انہوں نے اس پروسیس میں اس کو ڈیولپ کرتے ہوئے کہ اس کا پرپز کیا ہوگا اس کے پرنسپلس کیا ہوں گے ان کو اس کی کمیٹی کو دو سال کا عرصہ لگا اس کے بعد مزید دو سال آئٹریٹو پروسیس میں انہوں نے جو چیزیں ڈسکس کی تھیں جو چیزیں سامنے آئی تھیں ان کو ایک طرح سے مزید ڈسکس کیا تو اس طرح یہ کر کے ویزا کا کانسیپٹ سامنے آیا اور ڈی ہاک کے مطابق جو دنیا میں جو سارے لوگوں کے جو ریسورسز تھے ایک طرح سے اور لوگوں کا جو ٹیلنٹ تھا اگر اس کا بہت ایک ٹائنی فریکشن بھی اس حوالے سے کر لیا جائے تو اس قسم کا ایک سسٹم ڈیولپ کیا جا سکتا ہے جس میں ہم اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں جس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں ہے اور اس میں خاص طور پہ جب ہم پرپس کی اور پرنسپلس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے امپوز نہیں کیے جا سکتے یہ صرف ایووک کیے جا سکتے ہیں اس کا اتنا اسٹرانگ ایک طرح سے کانسیپٹ ہے اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ممبر کمیونٹیز ہیں جو اس میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سولہ ہزار دو سو فائنینشیل انسٹیٹیوشن آل اوور دا ورلڈ ایک طرح سے اس فرنچائز کے ممبر ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں ان کی رائٹس کیا ہیں اس میں کسی قسم کا کوارشن نہیں ہے کوئی قسم کا کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں ہے انڈیپینڈنس ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر از ار ڈسپلن ایز ویل ہاں یہ چیز بتانا ضروری ہے کہ 2008 ارلی میں ویزا ایک طرح سے پبلک لمیٹڈ کمپنی بن گیا اور امریکن ہسٹری میں بلکہ ایک طرح سے ورلڈ ہسٹری میں اٹ واز دا لارجسٹ آئی پی او جس کو انیشیل پبلک آفرنگ کہتے ہیں تو یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں ویزا کا بتانا اس لیے ضروری تھا کہ وہ نیٹ ورک جو اس کا لارجیسٹ ہے اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ویزا جو ہینڈل کرتا ہے ٹرانزیکشن ایک ہفتے میں وہ فیڈرل ریزرو سسٹم پورے سال کے اندر ایک طرح سے ان ٹرانزیکشن کو ہینڈل کرتا ہے تو اس فگر کو بتانا ان اٹسر یہ مقصد نہیں ہے فگر زارے اپنے طور پر بہت ایک طرح سے سپر ہیں لیکن اس کے پیشے جو ایک ڈیزائن ہے جو اس کے پیشے کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آرگنائزیشنز ہیں آپ اس کو کس طرح اور یہ ایک طرح سے میسج بھی ہے دوسرے داروں کے لیے دوسرے آرگنائزیشنس کے لیے اور خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو آرگنائزیشن بیہیویئر کی بات کرتے ہیں چینج مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں ان کو اس کانسیپٹ کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مدر نیچر ہے اٹس اے گریٹ ٹیچر ایولیوشنری پروسیس ہے آپ اس کو اگر انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو اپنے اداروں میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ جو افیکٹونیس ہے جو رزلٹس ہیں اور جو دوسری پرابلمز ہم اکثر فیس کرتے ہیں تو یہ جو ویزا انٹرنیشنل ایک ایک طرح سے جیتا جاگتا ثبوت ہے ایک ایسے سسٹم کا ایک ایسے پروسیس کا جس کو ماڈرن مینجمنٹ نے اوور کیا ہے اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو پچھلے دنوں کرائسز آیا جو ساری دنیا کو جس نے رپیٹ میں لیا اس میں بہت سارے وہ فیکٹرز کار فرما تھے وہ ایلیمنٹس تھے جو اس ایویلیوشنری پروسیس کو جس کے اندر ایک طرح سے انٹیگریٹی ہوتی ہے اس کو ایک طرح سے ڈیفائی کرتی ہیں اس کو ایک طرح سے ڈینائی کرتی ہیں تو اس ایگزامپل سے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جو ویزا انٹرنیشنل کا کانسیپٹ کیا ہے اور کس طرح یہ دنیا کا سب سے لارجسٹ نیٹ ورک کامیاب طریقے سے چل رہا ہے انشاءاللہ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہوگا اسی حوالے سے پیمنٹ کے حوالے سے ہم ٹرسٹ کی بات کریں گے اگلے لیکچر میں ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ